الحمد اللہ بلعمین صلوات قبطمۃََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ واشد اللہي وعلى محمد وعلى السلام ومن وصحابى و منحت بہدى وصطن بسنتى اما بعد آج جس موضوع پر ہم گفتگو كريں گے وہ ہے اصلاط و خيرمنع کے جواب میں صدقتا وبررتا بررتا و ن تختہ کہنا کیا یہ صحیح ہے یا اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اصلاۃ و خیرمنع کا جواب صدقتا وبررتا بررتا و ن تختہ سے دینا بدعت ہے دین کے اندر اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں پہلی دلیل تو یہ ہے ابو سید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اذا سمعتم اتم المعدین فقول ما یقول جب تم معدین کو سنو تو جیسے وہ کہتا ویسے تم بھی کہو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لہذا یہ حدیث عام ہے اور اس میں اصلاط و خیر ونعم بھی داخل ہے اس عموم سے وہی چیز خارج کی جائے گی جس کا ثبوت حدیثوں کے اندر ہوگا جیسے حََ علی الفلاح کا جواب ہم کیا دیتے ہیں لاہقوط اللہ بلّہ کیونکہ یہ باقاعدہ ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے اور جس کا ثبوت نہیں ہے تو اس میں حدیث اپنے عموم پر باقی رہے گی لہذا اللہ تو خیر من النوم کا جواب اصلاح تو خیر من النوم ہی دیا جائے گا اس کے علاوہ سے اس کا جواب دینا یہ کیا ہوگا دین کے اندر بداعت ہوگا کیونکہ اس کو الگ کرنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ قائدہ ہے اور یہ قاعدہ تقریباً ہر انسان یا ہر مسلمان جانتا ہوگا یا علماء جانتے ہیں کہ عبادت کے اندر اصل منع ہے یہ معاملات کے برعکس ہوتا ہے معاملات کے اندر اصل عباحت ہے حلت اور جواز ہے لیکن عبادات کے اندر اصل منع ہے یعنی وہی عبادت ہمارے لیے جائز ہوگی جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ عمل جائز نہیں ہوگا تو عبادت کے اندر اصل منع ہے اور ظاہر بات ہے یہ عبادت ہے انسان جواب دیتا ہے اذان کا اذان عبادت ہے اذان کا جواب دینا عبادت ہے تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں عبادات ہیں لہذا عبادات کے اندر اصل منع ہے لہذا یہ بھی دین کے اندر جائز نہیں ہوگا اس کا جواب اصلاۃ و النوم کے علاوہ کسی اور جملے سے دینا تیسری دلیل یہ ہے کہ عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے وہی پر ہے یعنی کتاب و سنت اور وہی کے اندر جس چیز کا ثبوت ہوگا ہم وہی کریں گے اور جس کا ثبوت نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کیا جائے گا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں ما سمین و فواردن جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے اسے کر دیا جائے گا اور اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا لہذا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے وہیں مطابات رسول بھی شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو آپ سے زندگی میں کبھی بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے السلاۃ و خیر من النوم کا جواب صدق وبر توحق کے ن تقتا سے دیا ہو یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے دیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کیا ہو یا آپ نے کسی حدیث میں اس کا یہی جواب دینے کا حکم دیا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے لہذا وہی پردار و مدار ہے عبادات کا قرآن کے اندر یا نبی کی سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے لہذا کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا یہ عمل بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز ہے حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ مشہور امام اور محدث گزرے ہیں فتح الباری کے اشارے ہیں وہ یعنی صحیح بخاری کے جس کا نام ہے فتح الباری وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا صدقتا ابررتا اصل اللہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے امام صنعانی یمن کے رہنے والے مشہور امام اور علامہ اور محدث وہ بھی فرماتے ہیں وکیلا اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یقول فی جوابی تصویب وہ تصویب کے جواب میں یہ کہے گا صدقتا و بررتا تصویب یعنی اصلاۃ و من نو کہنا تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کیا کہے گا صدقتا و بررتا کہے گا پھر کہتے کہ حاضا استحصان یہ اس کے کہنے والے کی طرف سے استحسان ہے یعنی کہنے والے نے اسے اچھا سمجھا ہے وہ اللہ فلح صفی سنت سنتن تو ورنہ اس کے تعلق سے کوئی معتمد سنت نہیں ہے کوئی ایسی سنت نہیں جو قابل اعتماد ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنے والے کی طرف سے ہے کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس طریقے سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ محمد ابراہیم آل شیخ فرماتے ہیں کہ فقول عمل یقول کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ تم اسی کہو جیسے معذن کہتا ہے یہ دلّ یقول یہ اس بات پر دعات کرتا ہے کی اس کا سننے والا کیا کہے گا اصلاۃ و خیر من النوم ہی کہے گا کیونکہ معذن کا کہتا ہے اصلاۃ و خیر من النوم کہتا ہے لہذا یہی جواب میں کہے گا اذان کا سننے والا اما صدقتا و بررد رہا صدقتا و برتا کہنا فعنحو جافی حدیث یہ ضعیف حدیث کے اندر آیا ہوا ہے فصیح اللہ عالم صحیح یہ ہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان نہ بے صدقہ و برت کی اذان کا سننے والا صدقتا و برتا سے جواب نہیں دے گا وہ اصم و بنا سے یجم اور میں بعض لوگوں کو دونوں کے درمیان جمع کرتے ہوئے سنتا ہوں فیقول وہ کیا کہتا ہے جواب کے اندر تو خیر من النوم یہ بھی کہتا ہے وہ صدقہ وہ بررتا یہ بھی کہتا ہے یعنی دونوں کے درمیان جمع کر دیتا ہے یا بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہی وہ سنا کہ وہ دونوں کے درمیان جمع کر دیتے ہیں تو خیر الم نوم بھی کہتے ہیں اور صدقتہ و برتا بھی کہتے ہیں ولاکن علی اصل لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہذا جمع کرنا بھی غلط ہے اور صرف صدقت و برتا وب الحق نتقطہ کہنا یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ بھی بدعت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طریقے سے امام البانی رحمت اللہ علیہ امام ابن باز رحمۃ اللہ نے امام ابن وسم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کو ناجائز اور بدعت قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ الصلاۃ خیر من نعم کا جواب السلاۃ خیر من نعم ہی دیا جائے گا اس کا صدقہ برتب الحق نتقتا سے جواب دینا یہ صحیح نہیں ہے آج ہماری گفتگو یہ ختم ہوتی ہے مختصر گفتگو اور انشاءاللہ اللہ پھر اگلے ہفتے کسی اور مسئلے کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی بدعت چھوٹی ہوا بڑی سب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے چھوٹی بدعت بڑی بدعت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے اس لیے چھوٹی بدعت کو معمولی سمجھ کر کے انسان کو نہیں اس کو یعنی یہ معمولی بدعات ہے اس پر انسان عمل کرے ایسا کرنا جائز نہیں ہے جیسے چھوٹی سنت نہیں ہوتی ہر سنت اللہ تعالیٰ کی ہاں عظیم ہوتی ہے کیونکہ سنت کا تعلق اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ سے ہے لہذا کسی سنت کو یہ کہہ کر کے کہ معمولی سنت ہے چھوڑ دینا جیسے یہ جائز نہیں ہے جیسے اسی طریقے سے کسی بھی بدعات کو یہ سمجھ کر کے معمولی بدعت ہے اس کا کرنا جائز نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو صلب صن کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد ولیہ و صاحب اجمائین و السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ